مولانا نے کہا ہے کہ ہم, اہل حدیث ہم سے پڑھو ماشاءاللہ مولوی صاحب ایک پرانا واقعہ یاد کر رہے ہیں قلعہ دار سنگھ, سنگھ کا جب ان کو انتہائی ذلت اٹھانا پڑی تھی اور اس دن کی شکست دیکھنے کی تھی ان کی اور وہاں کا تمام علاقہ گواہ اس بات پر اس دن ان کا حال تھا تھا کیا تھا اور اب بھی دیکھو اب بخاری شریف کے میں کیا پیش کر رہا ہوں بکرار رضی اللہ تعالیٰ نے آئے ہیں رکو میں جب رکو میں آ کے شامل ہو گئے ہیں خود سوچو میرے کئی الحدیث ساتھی ہوتے ہیں جو بیچارے حدیث کے شوق میں ان مولویوں کی باتیں مانتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے سر ایسے انہوں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ یہ حدیث کو نہیں مانیں گے باقی کولوں کو مانیں گے انہو یہ جیسے ہیں لیکن باذ اہل دیسو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں خود سوچو باذ اہل حدیثو جن کے اندر کوئی اتباہ حدیث کا ماده موجود ہے کہ رکوع میں آ کے شامل ہوا ہے تو فاتحہ اس کی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی رہ اب اس میں کوئی شک ہے اس میں کوئی شک ہے اور کوئی شک نہیں ذرا خیر ذرا اب اس میں کوئی ہی نہیں لیکن پھر بھی یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ فاتحہ نہیں پڑی رکو میں جو شامل ہو گیا ہے تو فاتحہ غیر فاتحہ سب رہ گئی نا رکو میں ملا اور فاتحہ نہ پڑی نماز ہو گئی مولوی صاحب لاؤ کہ پیارے پیغمبر نے ان کو فرمایا ہو کہ نہیں تو نے فاتحہ نہیں پڑی تیری نماز نہیں ہوئی لیکن رسول پاک نے تو فرمایا رسول پاک نہیں فرمایا اور رسول پاک کا نام لے کے خم یہ جھوٹ بولتے ہیں پھر لفظ اب کہتے ہیں یہاں پر میں نے ابھی تک وہ لفظ پورا پڑا نہیں تھا میں چونکہ وہ رہ گئی تھی بات یہ خود پڑھتے ہیں لفظ لا تو اد لا لا یہ اگلی باری میں ان سے میں پوچھوں گا یہ سیگا کیا پورا ابتداس سے سیگا بتا دینا لا تو اد پتا لگتا ہے پتا لگتا ہے کس کو کچھ آتا ہے ابھی میں آپ سے آدھا سفا پڑھاؤں بخاری کا صرف آدھا سفا با بالکل عبارت صحیح پڑھ دیں پتا لگتا ہے آپ کو کچھ آتا بھی ہے آپ والے دِیشوں کو پڑھانے کے لیے تو ہم انفیوں کو مقرر کیا جاتا ہے اس لیے میں کئی مقامات پر پڑھاتا رہا ہوں لاتو اد رسول پاک نے فرمایا مانا کیا ہے لوٹا نہیں فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو گئی ہو گئی لا اد ادا نہ کر لوٹا نہیں لوٹا نہیں مولی صاحب میری بات تو رسول پاک نے فرما دی کاش کیا رسول پاک کی بات کو ماننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں علی حدیثو آو حدیث کو مانو رسول پاک کیا کہتے ہیں فاتیا رہ گئی لاتو عید لوٹا لوٹا نہیں ہو گئی اس کے بغیر بھی ہو گئی لوٹا نہیں اور آگے میں پیش کر رہا تھا یہ مسلم بخاری شریف سے بخاری شریف سے یہ سفا نو سو ہے دوسری جز کا جز کا سفا نو سو سینتالیس بخاری شریف کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا او جب آمین پر پہنچے او ایک کرد کرنے والا آمین سے پہلے کون سی صورت ہوتی ہے فاتحہ, فاتحہ پہلے کون سی صورت ہوتی ہے فاتحہ یہ فاتحہ پڑھنے والا ایک امام ایک جب وہ امین پہ پہنچے مقتدیو اب تم بھی کیا کرو امنو آمین کہلو اگر ایک امام نہ ہوتا باقی سب بھی ہوتے تو کاری لفظ نہ ہوتا جمع کا لفظ ہوتا پھر لفظ کیا ہوتا جمع کا لیکن لفظ کیا ہے الکاری پر ایک گالے نہ نو کون سمجھاوے ان کو جمع تصنیہ کا کیا پتا یہ تو بیچارے بلوگ المرام شروع سے پڑھنا شروع کرتی ہیں استاذ وزر لگا کے دیتے ہیں بخاری پڑھتے ہیں تب بھی زبر زہر لگا کے دیتے ہیں پتہ ہی نہیں جس کو لفظ کا پتہ نہیں اسے مفہوم کا کیا پتہ چلے گا یہ اذا عمل القاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیسرہ کر رہے ہیں کہ امین سے پہلے کی جو صورت ہے پڑھنے والا ایک ستر ہے مولانا نے بھری مجلس علماء کی مجلس میں یہ مان لیا ہے کہ آل احدیسوں کو حدیث پہ کہا کہ یہ حدیث کے شوق میں علماء کی بات کو مان لیتے ہیں دوسری بات دیکھو مولانا آپ نے یہ حدیث پیش کی ہے ابھی بکرہ والی بخاری شریف کے حوالہ سے آپ کی کتاب آپ کی کتاب ہدایے میں لکھا ہے فرائض صلات ستہ تن کے چھے فرائض ہیں ہدایہ میں ہدایہ میں ہدایہ میں, جی جی میں کیا ہے اللہ ہدایہ کہہ دو کہ کیا ہے وہی ہے یہ دیکھو ہاں کے نیچے کسرہ ہے سمجھ آ آپ کو نہیں پتا چلا ابھی بھی اللہ کے بندو یہ کیسی باتیں ہم تو اردو میں بات کرتے ہیں تیزوی بات ہو جاتی ہے اس وقت الفاظ کے پیچوں میں اڑنا مقصد نہیں ہے بات جو بھائی بات بات سمجھنے کی کوشش کرو ہدایا میں لکھا ہے کہ آپ کے نزدیک نماز کے چھ فرد ہیں پہلا فرد ہے تقبیر تحریمہ دوسرا فرض ہے قیام تیسرا فرد ہے کرات اور اس حدیث سے یہ تینوں فرد دکھاؤ تینوں فرق اگر آپ اس حدیث سے نہ دکھا سکیں گے تو آپ کی دلیل نہیں بنے گی اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ پرانا وقت آپ نے یاد کرایا جو فتوحات ہوتی ہیں سمجھدار اپنی فتوحات کو کبھی بھولا نہیں کرتے اور پھر الحمد یہ آپ نے اہل حدیث کی حدیث کی حدیث کے ساتھ شوق کو تسلیم کرتے ہوئے مان لیا ہے کہ اہل حدیث کو الحمدللہ اہل حدیث کو حدیث کا شوق ہے پھر آج بھی مان لے علیہ جتنا بھی علم نہیں تھا کہ وہ حدیث جو امام کے پیچھے کے بارے میں لاتے ہیں اور یہیس دوسرے سفا میں لاتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو نوز آپ جتنا بھی علم نہیں تھا یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں یہ مدنی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے فکیل علیہ نقوام فکارا اکراب حافظ نفسے کا حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو آدمی نماز میں سورا فاتحہ نہیں پڑے گا اس کی نماز نہیں ہوگی حضرت ابو حریرہ نے جب یہ بیان کیا تین دفعہ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نماز خداد ہے خداد ہے خداد ہے غیر و تمام وہ پوری نہیں ہے وہ نماز جو جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے وہ نماز پوری نہیں ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا انہا نکونو وراء الامام کہ ہم امام کے بیچے ہوں پھر, پھر کیا کریں مولانا سنو آپ کہتے ہیں کہ نبی کا فرمان پیش کرنے والوں ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں بحافی نفسے کا حضرت ابو ہرالا نے فرمایا کہ اس وقت اپنے نفس میں پڑھ اور پوچھنے والے اپنے جی میں پڑھا کر کیوں <سید> بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سے سنا ہے کو اور میرے بندے کے جو اس نے سوال کیا فائدہ رب جب بندہ کہتا ہے رب قال اللہ تعالی عبدی اللہ ہیں میرے بندے نے میری ہمد بیان کی رحمان الرحیم جب بندہ کہتا ہے رحمان ارحیم کال اللہ تعالیٰ آپ دی میرے بندے نے میری سنا بیان کی فیضا کالا مالے کی یوم الدین جب بندہ کہتا ہے مالے کی یوم دین کال احمدی اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور سن لو یہ سمجھتے جاؤ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کیا ہے یہ سورہ فاتحہ ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق بتایا کہ یہ تو نماز ہے فرمایا قسم تو الصلاۃ البین و بین عبدین سپین کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ادا تقسیم کیا ہے اور نماز کا ہاں سورہ فاتحہ کو جس سورہ فاتحہ نہیں پڑی اگر اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز کیسے ہوگی اس لیے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان चीज़ صحیح ابن حبان चुण اس میں یہی حدیث चुण دوسرے चुण الفاظ کے ساتھ حبی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی سے صفحہ شانوے ہے آن ابی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزیو صلاتن لا یکراؤ فیہا بفاتحت الكتاب سولل کریم اے حدیث مولوی کا حال یہ ہے کہ میں نے ایک سیگا سر ابھی تک پوچھا ہے لا تو جواب کوئی لیا. نہیں دیتا سر اونجھدا سارے کو حدیث سکھو کے اچھا جی اب انہوں نے کہا حدیث ابھی بکرا میں دیکھو حضرت بقرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو سیدھی بات ہے جس طرح آدمی دل سے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے بس معمولی سا قیام ہو گیا اللہ اکبر ہو گیا یہ ہر ایک جانتا ہے رکو کے اندر آئے ہیں آ شامل ہوئے ہیں اب بات تو ہے رکو کے اندر آکے جو شامل ہوئے ہیں تو فاتح پڑی ہے یا نہیں پڑی واضح بات ایک, اس نے فاتح نہیں پڑی جب فاتح نہیں پڑی فاتحہ کے بغیر نماز ہو گئی اور رسول پاک نے خود فرما دیا کہ لا لات لوٹا نہیں لوٹا نہیں اور اب مولوی صاحب کے پاس اور تو کوئی دلیل نہیں تھی یہ اب پیش کر رہے ہیں مسلم شریف سے خداج والی روایت من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز خداج ہے جس نے یہاں مقتدی کی بات آئی ہے کوئی نہیں مسلم شریف میں مقتدی جی رسول پاک نے جو فرمایا ہے جو دیکھو نا دلیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول پاک نے فرمایا او مقتدی فاتحہ نہ پڑھے تو خداج مولوی صاحب ہمت ہے تو مسلم میں رسول پاک کا ارشاد مقتدی کے لیے اور ثابت کرنا تمہارا کام تمہارے مذہب کو قبول کرنا ہمارا کام دعوی. ہم ہیں حدیث کو ماننے والے تمہاری طرح صرف دوا نہیں ہے اس لیے جو باز میں کہہ رہا تھا باز جو میں کچھ شوک رکھتے ہیں ان میں بعض میں اتباع ہوتی ہے بچارے دھوکے میں بارے جاتے ہیں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اس قسم کے حدیثوں آج سمجھو سمجھو اندازہ لگاؤ تمہارا مولوی کیا کر رہا ہے قرآن حدیث کی دلیل نہیں 92 ان جا کے ائے ماجدی ان جا کے ائے عبد اللائی لکھنوی ان جا کے ائے مولا جیون ان جا کے ائے فلاں نے اکھیا تے فلاں رسول پاک کی حدیث کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اچھا جی اس میں یہ بے کو وہ پیش کر دیں رسول پاک کے ارشاد میں رسول پاک کے ارشاد میں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے اور جی چھوڑو اچھا اچھا میں نے جو پیش کیا تھا بخاری شریف سے دیکھو وہاں پر اذا قال الامام کتنا واضح لفظ ہے رسول پاک کا کاش کے انسان کے اندر مادہ ہو کہ میں نے رسول پاک کے فرمان کو ماننا ہے رسول پاک کیا فرما رہے ہیں یہ غیر المغزوبی علیہم والعزوالین فاتحہ فاتحہ کون پڑے کون پیارے پیغمبر کا ارشاد قال الامام قال الامام اور آگے کہتے ہیں مقتدیوں کو کیا حکم ہے کولو تم تم بھی غیر مقذوب ہے لہنزالین پڑھو تم بھی یہ پڑھو نہیں نہیں نہیں, نہیں! تم کیا کولو کولو یہ کتنا واضح لفظ موجود ہے اور حدیث بھی بخاری شریف کی میرے دوستو اپنے اندر مادہ پیدا کرو حدیث کے ماننے کا اچھا جی اسنچلو چھوڑو دوستو یہ میرے پاس ہے جی یہی حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ چونکہ کول پیش کر رہے تھے وہاں پر حضرت ابو, رہ... ابو رہرہ کی جو رویت پیش کر رہے تھے اس میں تو اب کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے ہاں آگے جو حضرت ابو رہرہ کا لفظ آ رہا ہے اکرابعافی نفسک اکرابعافی یہ حضرت ابو رہرہ کا اپنا کول ہے اور ان کے نزدیک صحابہ کا کول حجت بار بار اور اب خوصل پیش کرنا ہے رسول پاک کا کول اب تو بات ہی اور رسول پاک صلی اللہ عل ہو ہی نہیں ہو رہی یہ میرے پاس کتاب القرآن للبح کی موجود ہے اس کا صفحہ ہے ایک صفحہ ایک اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے جی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صلات لا یکرو فیہا بعمل کتا فہیا خداج اللہ صلاتا خلف امام امام ہر نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ناقص پر امام کے پیچھے ہو تو پھر ناقص پھر نہ پڑھے امام, امام, امام, امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت है है یہ है باسنت صحیح صفا ایک سو چورانوے پچانوے پہ नहीं नहीं یہ नहीं اللہ کے فضل و کرم دے نار دے دیکھو بھائی اس میں یہ, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو مقتدی کا وظیفہ ہے وہ آمین ہے اور جو قرات ہے وہ وظیفہ امام کا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا امام یہ آمین کہتا ہے یا کہ نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت امام بھی آمین کہا کرتے تھے اس کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں کہ آمین کہنا صرف مقتدی کا وظیفہ ہے اور پہلے کراد کرنی یہ امام کا وظیفہ ہے میں نے کیا ہے اس حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ صرف محل بیان کیا ہے کہ آمین کس وقت کہنا ہے جب امام بلالین کہہ لے اس وقت مقتدیو تم نے آمین کہنا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھیں اگر اس حدیث سے مولانا یونس صاحب نمانی سمیت اپنے ساتھیوں کے اور صدر صاحب جو اپنی داڑھی کو بار بار اس طرح کر رہے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فرمان موجود ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑے بلکنی. اگر بخاری شریف کی اس حدیث سے اپ دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ مقتدی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑے تو میں ابھی اپ کو شکست لے کر دینے کے لیے تیار ہوں لیکن اس سے اپ اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ پھر آپ میں نے حدیث خدا پیش کی مسلم شریف سے اس میں آپ نے یہ اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو فرمان نہیں ہے جس میں مقتدی کا ذکر ہو لم یقرا مولانا کہتے ہو اہل حدیث کو حدیث نہیں آتی آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی حدیث کی کہتے ہو میں پڑھاتا ہوں حدیث پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہو اس حدیث میں موجود ہے نبی علیہ السلام کا فرمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں من صلی اللہ صلی اللہ لم یک فی حابی امی القرآن کہ جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑے فاہیہ خداج جو امی القرآن نہیں پڑتا اس کی نماز خداج ہے خداج کہتے ہیں ناکس الخلقت کو اور آگے تین دفعہ کہنے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر ہو تمام وہ پوری نہیں ہے حضرت ابو را رضی اللہ تعالیٰ کے لیے منفرد کے لیے اسی لیے پوچھنے والے نے پوچھا وزا کرنے کے لیے انکون وراء الامام کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں نبی کے ساتھی ابو ریرا ہم کو اللہ کے نبی کا فرمان سمجھا تو دو ان نکون وراء الامام کہتے ہو ہم صحابی کی بات مانتے ہیں ہم کو کہتے ہو تمہارے نزدیک سہابی حجت نہیں ہے ہم کہتے ہیں سیاح کلو ہم ہمارے نزدیک ہجت ہیں لیکن کسی صحابی کی ایسی بات جو کہ میرے نبی کی مرفو حدیث کے مخالف ہو ہم وہ بات مانتے نہیں ہے تم نے اپنے بزرگوں کو بھی چھوڑا آپ آج اپنے کا نام کبھی لیتے ہو ماجدی یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں کہتا ہے ہم نے تو آپ کے بزرگوں کا بڑے عذب سے نام لیا ہے. رحمت اللہ لے کہا ہے آپ نے اپنے بزرگوں کو چونکہ آج کے اس میدان میں چھوڑ دیا ہے اس لیے آپ اپنوں کا نام بھی سہی طرح نہیں لیتے کہتے ہیں عبداللہ ہی نے یوں کہا ملہ جیون نے یوں کہا ماجدی نے یوں کہا چھوڑ دو ان سب بڑھوں اپنوں کو جن کی وجہ سے تم آج ہنفی ہو آج اپنے فقہ کی حنفیت کے دروازے کو توڑ دو اور اللہ کے نبی کے دروازے پہ آ جاؤ یہی ال حدیث کی دعوت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم کی حدیث جس کے بارے میں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث لفظ ترجمہ اگلی حدیث پوری پڑھیں ہاں اپ نے یہ حدیث پیش کی ہے نا یہ کتاب کتاب القراد سے اس سے اگے پڑھیں اس سے اگے پڑھیں اور اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اساق اس کے بارے میں اس کے آگے ہی لکھا ہے ثانہ ضعیفہ اہل حدیث طالب علم کے سامنے کھڑے ہو مولانا نمانی صاحب اہل حدیث پر پا کے رکھ دیں گے اس کے آگے لکھا ہے کانہ ضعیفا ماشاءاللہ وہ ضعیف تھا اور خود اس کی ترجمہ ٹھیک کا اس حدیث کو مکمل پیش کریں اور ابن ہانگ لو اس حدیث کو اس حدیث کو پیش کریں اس کی سند پوری پیش کریں اور اس کے آگے پھر اگے پڑھیں کتاب الکرات کی وہی صفا ہے اسی عدیش کی شرح میں اسی راوی کے متعلق اسی صفحے کے اوپر وہ سند میں راوی ہے نا اسی میں پر چلو ایک منٹ آپ یوں کر اسی حدیث کو آگے تھوڑا سا دو لانے اور خود پڑھ دے چلو کوئی مولو ضرورت کرو تھوڑی اپنی باری میں یہ میں نے مولانا وقت نہیں لکھ رہا نہیں ذرا پتہ لگے بند رہے ਆਥੇ ਹੋਣੀ ਮੋਰਖਾ ਨੂੰ ਆਣ ਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿ ਨਾ ਆਣ ਕਾ ਆ ਮੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ ਜੀ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮੈਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਦੇ ਉਹਲਾ ਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੜੀ ਤਾਂ اچھا جی نہی نہ یہ میں نے جی آپ کے سامنے پیش کیا ہے صفا 194-195 سے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو جس میں رسول پاک صلی اللہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز خداج ہوتی ہے مگر خلف الامام ہو تو پھر خداج نہیں ہے یہ حدیث نمبر ہے 427 حدیث نمبر چار آگے جا کے یہ ختم ہو رہی ہے جی اس میں جو یراوی ہے عبدالرحمان ابن اسحاق یہ عبدالرحمان ابن اسحاق یہ تہذیب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صالح الحدیث ابن معیم کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہے یعقوب ابن شیبہ کہتے ہیں سال یعقوب ابن سفیان کہتے ہیں لاباسہ بھی ہی امام ابو حطب کہتے ہیں حسن الحدیث امام ادو کہتے ہیں یہ سکا ہے امام ابن عدی کہتے ہیں یہ سال الحدیث ہے اور امام ساجی نے صدوق اس کو کہا امام ابن اسعاد نے بھی اس کی توثیق کی اور یہ تہذیب و تہذیب صفا ایک سو اٹھتی جلد نمبر چھ تہذیب و تہذیب صفا ایک سو اٹھتی جلد نمبر چھ یہ اس کی ثقاحت پوری اس کی موجود ہے ثقافت موجود ہے اس کی اس لیے یہ <سن> روایت صنعت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے سنت کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور سنت کے اعتبار سے بے شک آپ پر سے کوئی عطا ہو سکتا ہے تو کرے اس کے ساتھ میں یہ پیش کر رہا تھا حضرت ہے کہ تک بھی کریں یہی اپنے مہین پڑھ رہے ہے آپ ہمیں دکھائے جو <ا away> جی مہین نہیں ہے تو کیا نام ہے معیم نام نہیں ہے تو کیا ہے مہین ہے یہ کس نے لکھا ہے کبھی کہتے کہتے کے ہم نے جواب میں اپنا جو پیش کیا منٹو نے حدیس پیش کرنی جی. ہے یہ کر یہ یہاں پر حدیث پیش کرنی ہے یہ قال شیخ ابو بکر قال شیخ فی ابو بکر رحم اللہ فی اکب حاضل خبر ہاضل خبر یہ ہاضل خبر گزر گئی حاضل خبر حدیث اب میں نے پیش کرنی ہے دلیل, نہ دلیل کیا ہے حدیث دلیل کیا ہے یہ شیخ ابو بکر کا قول حدیث شیخ ابو بکر کا قول حدیث اگر میں عادی حدیث پیش کروں اور عادی حدیث نہ پیش کروں تو میں مجرم لیکن میں حدیث پیش کر دوں تو حدیثوں کو تو حدیث مان نہیں چاہیے لیکن آگے کہتے ہیں نہیں جی امتی جڑی گل آکی ہے حدیث کو چھوڑو کال شیخ ابو بکر اے مولوی جڑی گل آکی ہے مولوی کی بات دلیل ہے جب مولوی کی بات دلیل نہیں ہے اس کے پڑھنے کا مطالبہ کرنا درست ہے یہ ایک مولوی ہے مقلد یہ ایک مولوی ہے کال شیخ ابو بکر تو میں پیش کر رہا ہوں یہ مناظرہ ہے دلیل دلیل دلیل دلیل ہے ہے اور کیا و و سے یہ پہلے پڑے آگے جو عبارت ہے وہ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں یہ جو عبد الرحمان بن سਾਕ ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کان زعیفن خیانت اور یہ بیانی کیا گیا اور اگر انہوں نے ہمراے مولا فرما کر ہوا کوئی کوئی نہیں یہ مدر حدیث سا ایسے زعیف راوی کا پڑھ ہوئے سا راوی اور امام بہقی رحمہ اللہ ائمہ سے زہیب معین رحمہ سے یہ نقل کریں کہ یہ زعیف ہے ایسے راوی کی روایت اپ پیش کرتا ہے اپ مبارک زعیف رسول اللہ کی دی اچھا من کر کون سی گا من کر خدا کا خوف کا منکر کے رویش ہوتا ہے من کے بات یہ ہے آپ بیٹھ جائیں نیچے, نیچے بیٹھ جائے آپ آپ بیٹھ جائیں منکر الدی ہے من بارے میں منکر نہیں بات میںدیز ہوتا ہے میرا مطالبہ یہ سنک پڑ گیا کے بعد ہے نہیں کہیں گے بات دیکھے آپ کا صدر مطالبہ کر ہے میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں سند سے یہ سوال کیا ہے کہ اچھا جی بالکل فرق نہیں آئے گا بات سنیں اور ان کی جو روایت یہ پیش کردہ روایت ہے، اس کی جو ہے اور عدیث آپ کی کتاب نیست سیاابی کا کول ہجت نہیں ہو سکتا ارے سیابی, ارے, سیابی ارے سیابی کا ارے سیابی کی بات سدر کے مقابل پر صدر کو بولنے لیتے ذرا صدر کے مقابل صدر بولے ذرا ٹھہر جاؤ سیابی نو بٹھا میں گل کرتا. سیابی کو بٹھا, میں کا ہے جواب بتاتے پڑھو ایمان پڑھے ہو تم بھی پڑھو امام پڑھے مفت ہو تم بھی پڑھو ایک نہیں پیش کر سکے شور ڈالتے ہو جام ہے شور ڈالنا